اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کما ہپ سر انجام دے جب کوئی کام کما حقو حقوق کیا جائے جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے تو پھر وہ کام قائم ہوتا ہے نماز کے قائم کرنے کے لیے چھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلے نمبر پہ یہ بات کہ نماز پر وقت ادا کی جائے اللہ نے حکم دیا ہے امت صلاح تقانت علامین کتاب موقوط اللہ نے مومنوں پر نماز مقرر شدہ اوقات میں فرض دیا تاخیر نہیں ہونی چاہیے لیٹ نہیں کرنی چاہیے ہاں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے مثال کے طور پہ بندہ سویا رہ گیا آنکھ نہیں کھلی تو سوئے رہ جانے کی وجہ سے اگر نماز لیٹ ہوئی تو آدمی کے اوپر کوئی جرم نہیں آئے اس کا کوئی گناہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لے سک ان تفریح ان تفریح یا کوتا سوئے ہوئے آدمی کی نہیں ہوتی کوتا اس کی ہے جو بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے نماز کو لیٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئی رہ گئے فجر کی نماز نہیں پڑی حساب کہ سورج نکل آیا مشہور واقع. کوئی سبب بن جاتا ہے ایسے ہی غزہ احزاق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی اثر کی وقت گزر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالا اللہ قبو رحم خلاطل خلاط العصد اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ کے ساتھ جہنم کے ساتھ بھر دے انہوں نے ہمیں بہترین نماز نماز اثر سے روکے رکھا مشرقوں کی یدگار تھی یازاد لشکر جمع تھے اور مسلمان جہاد میں ایسے الجھے مصروف ہو گئے کہ بہت سے لوگوں کی نماز اثر خوف ہو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز کو تاخیر کرے یہ ٹھیک نہیں نماز کو بروقت ادا کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے پھر نماز مسجد میں ادا کی جائے باجماعت مسجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ممن مرد کی نماز گھر میں قبول نہیں کرتا اہ رزرے ہاں کوئی رزرے شرح ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا بلا ہوئے وہ گھر میں نماز نہیں پڑے گا مسجد میں پڑے گا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ورکا علم اور راہ کے عند رتو کرو رسو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو با جماعت نماز پڑھنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے کہ بندہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا ہے اور با جماعت نماز سے مراد وہ جماعت ہے جو اصل جماعت ہے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے بعد میں آ کے لوگ جماعت کرواتے ہیں یہ جو بعد والی جماعت ہے نا اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ پہلی اصلی جماعت کی ہے اس میں شریک ہونے کا حکم ہے پہلی جو جماعت ہوتی ہے اس میں لوگ آئیں شریک ہوں اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے نبات کریں ہاں کبھی کسی وجہ سے کوئی آدمی لیٹ ہو گیا جماعت ہو چکی ہے بعد میں مسئلے میں پہنچا ہے وہ ایک رہنا مسئلہ ہے لیکن روٹین بنا لینا معمول بنا لینا کوئی بات نہیں یہ اپنی جماعت کروا لیں گے یہ نہیں چاہیے ورکاؤ مارواقرین کا مطلب ہے کہ جو آزان کے بعد مسجد میں اسٹینڈرڈ جماعت ہوتی ہے معیاری جماعت ہوتی ہے اس جماعت میں وہ بندہ شریک ہوا اکٹھے کر نماز ادا کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بندے کی وہ جماعت بہت ہو گئی تو اس کے بعد وہ بغیر جماعت کے پڑھ لے نہیں کوشش کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ یہ ادا کرے کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا ایک فریضہ ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے ایک آدمی مسجد نبزی میں آیا اور نماز ادا کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنمایا نہ یس صدق ہو یس اعلیٰ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے یا اس کے ساتھ تجارت کر لے یا عجر حاصل کر لے مطلب کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے تاکہ یہ جب جماعت نماز ادا کر سکے جماعت و شکیل ایک آدمی کھڑے ہوئے والد نبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر جماعت کروائی نماز پڑھی یعنی یہ جماعت کی اہمیت اور فربلیت ختم نہیں ہو جائے کوشش کرے بندہ جماعت کے ساتھ مواد ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا مسلم مسجد میں جماعت کا جو وقت ہے قائم ہے وہ تبدیل ہو گیا اسے معلوم نہیں کہ جماعت کا وقت بدل گیا ہے وہ پرانے ٹائم کے حساب سے مسجد میں آتا ہے تو دیکھتا ہے لوگ نماز پڑھ کے خارغ ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے لوگوں کو کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اس بعد میں آنے والے کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا تو یہ اپنی طرف سے تو ٹائم پہ آیا ہے نا آگے وہ معاملہ خراب ہو گیا یہ سفوں کا ایسا ہوتا ہے بندے کی گھڑی پیچھے ہو گئی وہ اپنی طرف سے پیر پہ پہنچ گیا تو آگے وہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر اسی طرح نماز کا حق ہے کہ جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا کیا جائے پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملے صف کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان کوئی خلا نہ ہو خالی جگہ نہ ہو مل جڑ کے سارے لوگ کھڑے ہوں اس طریقے کے, کے ساتھ نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسلیت سفوفی من اقامت اصطلاح سطحوں کو سیدھا پڑھو کیونکہ سطحوں کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے پھر ایسے ہی جو نماز پڑھنے والا نمازی ہے وہ اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کر بھاگ دوڑ نہ ہو نماز کے اندر جلدی جلدی تیزی نہ ہو حتاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ جب نماز کا ٹھہن ہو جائے نا تو پھر بھاگتے ہوئے مسجد میں نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ جو رقط تمہیں ملتی جماعت کے ساتھ وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لو جو پوت ہو گئی جتنی رفتیں وہ بعد میں ادا کر لو ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی آیا مسکی میں اس کو سانس چڑھا ہوا تھا تیزی کے ساتھ آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رپو سے اٹھے سمی اللہ علیہ حمیدہ کہا اس نے بھی ربا نالا کل حمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن سیبن مبادہ کن سی کہا لیکن اونچی آواز ہے سانس چڑھا ہوا تھا نا تو جس بندے کو سانس چڑھا ہوا ہو اس کی آواز کچھ نہ کچھ اونچی نکل ہی جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے ہیں اس نے کہا جی میں نے کہے ہیں تو آپ نے فرمایا تو نے بھی برا کام نہیں کیا یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو اٹھانے کے لیے آپ کام پر لے جانے کے لیے آگے بڑھے بڑے, بڑے اچھے اور عمدہ الفاظ ہیں لیکن بھاگ کے سب کے اندر شامل نہیں ہونا جب تم آؤ اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ سن نبی داود کے اندر یہ نماز سے پہلے بھی سکون اور نماز کے اندر بھی سکون بندہ نماز کے کلمات الفاظ ادا کرے اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے وہ بولے اس کو پتا ہوں میں کیا کہہ رہا الفاظ مکمل طور پہ وہ ادا کرے رقوع اطمینان کے ساتھ سجدہ اطمینان کے ساتھ قیام اطمینان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے دو سجدوں کے بعد بھی اطمینان ہو یعنی نماز کے اندر اطمینان اور سکون ہونا چاہیے یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اور اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے کہ بندہ ہمیشگی کے ساتھ پڑھے دوام کے ساتھ پڑھے کوئی آدمی صبح نماز پڑھ لی فجر کی سارا دن چھٹی پھر اگلے دن فجر کی پڑھ لی بہت ساری دنیا ایسی بھی پائی جاتی ہے جو صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں بالخصوص ہمارے اتہاتوں میں رہنے والے لوگ اور جو نوجوان طبقہ ہے کھیلنے کودنے والا یہ اکثر وہ مغرب کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اثر کے بعد کھیلنا شروع کرتے ہیں تین چار بجے کے بعد خوب کھیلتے ہیں مغرب تک تھک جاتے ہیں اس کے بعد ویسے بھی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے چلو جاتے جاتے نماز پڑھ باقی ساری نمازوں کی چھٹی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چند دن پانچوں نمازیں پڑھی اس کے بعد پھر چھٹی جیسے آپ آگے آئندہ تاریخ رمضان آ رہا ہے تو بڑے لوگ پانچ ٹائم کے نمازی ہو جائیں رمضان جائے گا سب کی چھٹی رمضان میں شیطان جکڑا جاتا ہے بڑے بڑے جو جنات ہوتے ہیں نا مرادات بڑے بڑے شیاتی وہ جکڑے جاتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے جن ہوتے ہیں نا شیطان وہ نہیں جکڑے جاتے اور جو بندوں کے اندر شیطان ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جکڑے جاتے وہ اولٹی سیدھی شرارتیں رمضان میں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ بڑے بڑے جو ان کے سردار ہوتے ہیں وہ جب جکڑے جاتے ہیں تو کچھ نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ نیکییں شروع کر دیتے ہیں نماز پانچ ٹائم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ بڑے بڑے شیطان چھوٹ کے واپس آتے ہیں ان کی رہائی ہوتی ہے رمضان کے بعد تو یہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جی بس اب آپ آ ہماری آپ کے ساتھ یاری ہے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی جن کو مسجد میں رہے رات کو میں کھانے یہ حساب ہوتا ہے اس طرح فصلی بٹیرے کو جب فصل ہوتی ہے اسی وقت نظر آتے ہیں فصل گئی وہ بٹیرے بھی گئے پھر وہ اگلی فصل پہ آئیں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو انداز اور طریقہ کار ہے اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے نماز قائم کب ہوگی جب پانچوں فہم کی نماز روزانہ فی الگا پڑی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ننترا کا سلاد المقوض بتا سکا دس کا سارا جس آدمی نے ایک فرضی نماز صرف ایک فرضی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ یا تو اس نے کفر کیا نماز فرضی چھوڑ دینا اور یہ سستی ہو گئی تھی اور خیر ہے کوئی بات نہیں, نہیں بہت بڑی بات ہے جس کو کوئی بات نہیں کہہ کہ کے لوگ ڈال دیتے یہ کفر ہے بندے کو ملت اسلامیہ سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ عملی کفر ہے عملی کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرد قیامت ایسا مانا آئے گا جس جسم فراج المینہ وہ سی کافیر بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا شام کو کافر یمسی مطمنا وہ یسفکر کافیر شام کو مومن ہوگا کو کافر لیں جو نمازیں چھوڑتے کیوں چھوڑتے وجہ کیا دنیا صبح کاروبار نہیں ہوتا اٹھے نماز پڑھی اس کے بعد زور کی نماز کا وقت کاروبار کے دوران عصر کی نماز کا وقت کام کاج کے دوران مغرب کی نماز اسی دوران یسوں میں نا صبح بورا مومن تھا نمازی پریری تھا نماز بھی پڑھی قرآن بھی پڑھا جی اور یوں کافرہ شام تک سارا کچھ بھول گیا نہ زور پڑھی نہ عصر پڑھی نہ مغرب پڑھی نہ عشا پڑھی رات کو دس بجے اور سو گیا چار. اور کئی وہ شام کی نمازیں پڑھتے اور صبح کی ہی نہیں ہوتا وجہ دنیا یبیع بھی ردی من الدنیا دنیاوی سامان کی خاطر دنیاوی غرض کی خاطر وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا تو یہ نمازوں کو قائم کرنے کا حصہ ہے کہ بندہ پانچوں نمازیں ادا کرے اور ساری زندگی ادا کرے کبھی کوئی نماز ترک نہ کرے چھوڑے نہ یہ اقامت سلاد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا یہ نہیں کہا کہ نماز مان لو کئی تو کہتے ہیں نا او جی بندہ مانتا تو ہے نا کہ نماز فرض ہے پڑھے نہ پڑھے خیر ہے انکاری تو نہیں نا نماز کا مانتا ہے کہ نماز فرض ہے جو منکر ہوگا نماز کا وہ کافر ہوتا ہے لوگ عام طور پہ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نماز کا جو منکر ہے کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں وہ کافر ہے حالانکہ قرآن حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ نے جہاں اور چیزیں بتائی وہاں یہ بتایا نماز قائم کرنا یہ اسلام ہے وقت ابد و کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان بلّہ ہی وقت ہو کسے کہا جاتا ہے تو وہاں بھی یہی آپ نے بتایا وہ تقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ ایمان ہے اللہ پر ایمان تب ہوگا جب بندہ نماز قائم کرے گا اسلام تب پیدا ہوگا بندہ مسلمان تب ہوگا جب نماز قائم کرے گا یہی بات اللہ نے بھی کہی ہے انتاب و آم اسلاتا و آ زکات آ اقوام نقم فی دین تو اگر وہ توبہ کر لیں اوپر شرک سے بعض آ جائیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر وہ تمہارے دینی پڑے یعنی نماز کو ماننا یہ دین نہیں نماز قائم کرنا یہ دین ہے اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لیے نماز قائم کرنی پڑے گی اور قائم کب ہوگی جب یہ چھ کام پورے ہوں چھٹا اور آخری حق نماز قائم کرنے کا کیا ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے پتہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اس کے علاوہ کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہوتا تو جب راضی اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے تو پھر طریقہ وہ اپنا ہے جو اللہ نے بتایا طریقہ وہ اپنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اپنی منمانی نہیں چلے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ دین کے اہم ترین کام جو ہیں وہ ہم بس دیکھا دیکھی چیزیں پتا نہیں ہوتا کسی بات کا پھر اس کے بارے میں پوچھنا سوال کرنا بھی دوبارہ نہیں کرتے ایک آدمی کو نہیں پتا وہ پوچھ لے اللہ نے کہا ہے بس الکری ان کم تم لاتا اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو جن کو پتا اسے پوچھو کہ یہ کام کیسے لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ اسلامی تربیت پہ اتنا زیادہ زور نہیں ہے ہمارے تربیتی مراکز زمانے تعلیمی ادارے وہ بھی روٹی روزی کمانے کا طریقہ بتاتے ہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ وہ بھی نہیں سکھاتے اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بس سکول میں داخل کروا دیا ہمارا حقے تربیت ادا ہو گئی اب سکول والے جانیں اور بچہ جانے بس وہ جتنی فیس مانگیں گے دیتے جائیں اب یہ تعلیمی ادارے کا ایک مسلمان اسلامی تعلیمی ادارے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جہاں وہ ان کو پڑھنا لکھنا دنیا کی خاطر سکھاتے ہیں وہاں دین کی خاطر پڑھنا لکھنا بھی سیکھتے ہیں دین کی ابتدائی معلومات کم از کم تہارت پاکیزگی اور نماز کے احکامات وہ پرائمری تک کے طالب علم کو اچھی طرح ازبر ہونے چاہیے اس کے بنیادی عقیدے کے جو معاملات ہیں عقیدے کی اہم بنیادی باتیں وہ پرائمری سے پہلے پہلے اس کو اچھی طرح ازبار ہوں خوب اچھی طرح سے یاد ہو تاکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اس کی طہارت درست ہو اس کی نماز درست ہو جائے یہ تین کام یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ دس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے مکمل ہو جانے گے یہ اسلامی تعلیمی تربیتی ادارہ یہ ماحول نہیں اچھا اس ماہول سے نکل کے جب بندہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ سیکھنا ہے پھر وہ شرماتا ہے کہ اچھا اب میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اچھا اس کو اس بات کا بھی نہیں پتا وہ پھر بس دیکھتا ہے کہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں ویسے کرو یا کبھی بولوی صاحب نے کوئی درس دے دیا کوئی خطبہ دے دیا کوئی بات وہاں سے پتا چل گئی اگر سننے کی توفیق اس کو مل گئی تو وگر نام طور پہ تو درخت روز میں سننا گوارہ نہیں کرتے کہ ٹائم نہیں ہوتا مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے خیر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقائد بھی کمزور عبادات بھی کمزور جو نماز یہ اسلام کی ایمان کی اہم ترین عبادت ہے اس کے بغیر نہ بندے کا اسلام پورا ہوتا ہے نہ بندے کا ایمان پورا ہوتا تو اس کو بھی بس دیکھا دیکھی سیکھتے ہیں اور بہت سارے کام رہ جاتے ہیں سیکھ نہیں سکتے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کم از کم دو طریقوں میں سے ایک طریقہ ضرور اپنا لیں جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ایسی کتاب نماز کے بارے میں نماز کے حکام کے بارے میں جو صحیح احادیث کی روشنی میں لکھی گئی ہو کسی مستند عالم دین سے پتا کر لیں کہ جی نماز کے موضوع پر کوئی کون سی کتاب بہتر ہے وہ خرید لیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اس کو پڑھنا ہے اور ایک بار نہیں بار بار پڑھنا ہے وہ کتاب کم از کم دس پندرہ مرتبہ بندہ پڑھ لے تاکہ اس کو نماز کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ ازبر ہو جائیں زبانی یاد ہو جائیں پریشانی نہ کریں یا پھر وہ کسی مولوی صاحب سے نماز پڑھنے کا طریقہ نماز یاد کرواتے ہیں نا تو وہ بچے جیسے کیسے بھی لفظ بولتے ہیں بچپن میں یاد کر لیتے ہیں وہ یاد کروانے والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا اتنا ہی لاکھ ہے اچھا وہ الٹے سیدھے سے لفظ جیسے بچپن میں یاد کیے ہوتے ہیں مرتے دم تک ویسے ہی چلتے ہیں چاہیے تو یہ کہ بندہ باشرور ہو گیا ہے وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب سمجھدار ہونے کے بعد دوبارہ جو نماز اس نے سیکھی ہے اس کی اصلاح کرے جو الفاظ اس نے یاد کیے ہیں وہ کسی عالم دین کو کسی قاری صاحب کو حافظ صاحب کو سنائے کہ یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں گے ایسے ہی ہیں بچپن میں تو الٹے سیدھے جاتے کیسے بھی یاد ہوئے ہو گئے بس اب ان کی اصلاح بھی ضروری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا اس کو سیکھنا اس کو جاننا یہ بھی انتہائی آدمی اور ضروری <سؤال> ہے پھر جیسی وہ ہے رواتب کے بارے میں رواتب ان نفلوں یا سنتوں کو کہتے ہیں جو فرضی نماز سے پہلے اور بعد والی ان کو رواتب بولتے ہیں فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ نفل کہلاتی ہے اب نفل نماز کی اہمیت کے حساب سے اس کا نام رکھ دیے جی یہ نفل ہے یہ سنت ہے پھر وہ جو جس کی اہمیت ذرا کافی زیادہ ہے تو اس کو سنت موقع کہہ دیتے ہیں ہے بہرحال نقل اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آدمی فرض نماز پڑھ لے پابندی کے ساتھ ساری زندگی فرض فرض ادا کرتا رہے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے حساب کتاب ہوگا میدان لگے گا اعمال تولے جائیں گے نماز کا حساب ہوگا تو اگر بندے کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اگر انسان ہے کمی رہ جاتی ہے نماز میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دال ہی ابھی من تک دیکھو میرے بندے نے کوئی نفلی نماز بھی پڑھی ہے اگر تو اس کی نفلی نماز موجود ہوگی تو نفلی نماز سے وہ فرض کا جو نقصان ہے فرضی نماز کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو نماز کی کمی کوتا کو پورا کرنے کے لیے نوافل پڑھنا یہ نماز سے پہلے والی اور بعد والی سنتیں ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے ایک آدمی وہ نفرت پڑھتا ہی نہیں ہے اہتمام ہی نہیں کرتا نوافل کا سنتوں کو ادا کرنے کا بس فرض پڑے اور چل دیا آیا فرض پڑے اور چل دیا یہی اس کی ساری زندگی روٹین رہتی ہے تو اگر اس کی فرضی نماز میں کوئی کمی کوتہ ہی رہے گی تو وہ کدھر سے پوری کرے گا فرضی نماز کی کمی نقلی نماز سے پوری کی جائے گی اس لیے نقلی نماز پڑھنا نماز سے پہلے نماز سے بعد میں سنتیں ادا کرنا یہ بھی بڑا اہم اور ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات میں فرضی نماز اور فردی نماز سے پہلی اور بعد والی جو سنتیں ہیں یہ سب ملا کے کل اڑتالیس رفتیں پڑھنا ثابت ہے جن رات کی سردی نماز اور فرد نماز سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں ہیں یہ ساری ملا کے کل اڑتالیس رفتیں پڑنی ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے کہ وہ کون کون ہیں اچھا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ نماز پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک قبلہ رو کے بیٹھے رہتے ہیں پھر مقتدیوں کی طرف منہ کرتے تھے ہابۂ کرام کو آپ نے سمجھایا ہوا تھا کہ جب تک میں تمہاری طرف منہ نہ کروں تو تم اپنی اپنی جگہ پر جیسے ہو ویسے کہ ویسے بیٹھے رہو آج تو امام صاحب بھی پھرتے نہیں ہیں اور مقتدی پہلے سبیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آواز بلند کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تین مرتبہ اسطف ص اللہ کہتے اور پڑھتے اللہ من سلام و منت سلام اور اسی طرح کچھ دیگر اللّہ ملاما علیہ علامہ آتی علام و علی, علی اس طرح کی جو دعائیں ہیں یہ پڑھتے اور پھر آپ اپنا رخ پیچھے کی جانب ہوتے اسی طرح کچھ اور بھی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد پڑھنے کے لیے بتائی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں سے محبت کرتا ہوں لہذا تو ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑ ربی آئندہ اللہ دِکری کا و شکری کا واپس نہیں نبھا جاتی اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیری اچھی عبادت کروں تیرا شکر کروں تیرا ذکر کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مان اچھا اچھی انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کا شکر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تحفیق دے اسی طرح اور کافی ساری دعائیں ہیں جو نماز کے فوراً بعد پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں پھر ازکار ہیں تصبیحات ہیں مثلاً تینتیس مرتبہ سلحان اللہ الحمد اللہ اکبر چونتیس مرتبہ یہ اذکار جو ہیں یہ نماز کے فوراً بعد کرنے والے ہیں تو فردی نماز کے فوراً بعد اٹھ کے سنتیں ادا کرنا شروع کر دینا یا نماز کے بعد اس کے اور چلے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں فردی نماز ہو نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تک بندہ بیٹھے جس سکھا رہے اور بیٹھ کے جو چند دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ یاد کرے یاد کر کے نماز کے بعد وہ پڑھا کرے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں وہ اذکار نماز کے فوراً بعد کرنے والے وہ کرے اس کے بعد اٹھے سنتیں ادا کرے نوافل ادا کرے اس میں کہیں جانا ہے جائے اطمینان اور سکون نماز سے پہلے بھی ہو نماز کے بعد بھی ہو نماز کے دوران ہی کچھ لوگوں کو جلدی لگی ہوتی ہے کہ جلدی سلام پھیرے اور ہم جانے کی والی بات کریں یہ انداز اور طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے رما توفیقی اللہ بلّا اعلی ہی و تبئی نہیں